وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے میری براد پیران پیر پیر دستگیر سعیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور اب ان کے روزے پر حاضری کا وقت ہے سقان الحب کا سات بدر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غوث پاک کے دربار کے نظارے لوٹھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت منظر ہے گامواڑے کو سب کو گیارہویں شریف مبارک ہے بالا تیرا گنہار محیط آئے ہماری جھولی بھر دی ہے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا گرتا ہے مارا مارا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 کہ جو پندرہ سال تک روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے چالیس سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی غوث پاک روزانہ ہزار نوافل ادا کیا کرتے ہم کتنے نفل پڑھتے ہیں ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہے تو اس میں نفل نہیں پڑھتے ہم اس میں سنتیں نہیں پڑھتے سنت غیر موقعہ چھوڑ دیتے ہیں اگر غوث پاک کے مرید ہو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو ان کی سیرت کے یہ پہلو لے کر جائیں کہ اللہ نے یہ مرتبہ رہتا فرمایا تو ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں تو ان یہ نیت کرے کہ آج کے بعد کوئی نماز قزا نہیں ہوگی اینا ہم اینا روزانہ تلاوت قرآن کریں گے اور اسی طرح ان شاء نمازوں کے اندر بھی نوافل کا بھرپور اہتمام کریں گے وسے پاک نبی اللہ تعالیٰ کے بچپن کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روکا سے پاک نے سچ بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ پورا ڈاکوؤں کا قافلہ جو ہے وہ توبہ کر گیا ماں کی تربیت دیکھو ہم میں سے کئی والد موجود ہوں گے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ سچ بولیں ہم خود بھی سچ بولیں اور اپنے بچوں سے بھی سچ بلوائیں یہ غوث پاک کی والدہ کی تربیت ہے ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو غریبوں کی مدد کیا کرتے ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے ہم نے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اچھی نیتیں کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں گناوں کی طرف نہیں جاؤں گا لا اله الا, الله. لا لا إلا الله. الله محمد رسول الله اللهم صل على الرسول الله صلى الله. الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى. صبا کرتا ہوں میں شعبہ کرتا ہوں اپنے اپنے تمام تمام سکھ لے گناہوں سے گناہوں سے مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں خاندان عالیشان عالیشان کازلیا اکثر میں اٹھا کا کر کا رکھتا دریوں میں اٹھا ملاقادری کرکادری رکھتا دریوں میں اٹھا کدرے اب نلکاد قدرت نما واسے سب کریم بڑی رات مقدس جگہ یہ گناگار آکار تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں یہ نہ دیکھ ہمارے گناہ کتنے ہیں یہ دیکھ یہ گناہ بندے کہاں بیٹھے ہیں اے اللہ اس مبارک بارگاہ میں آئے ہیں جو پیروں کے پیر ہیں اے اللہ تیرے کرم سے ان کو ولایت کی بادشاہی ملی ہے ہم بادشاہ پیر کے دربار میں آئے ہیں اے اللہ ساری زندگی جن کی غلامی کا پٹا گلے میں باندھے رکھا آج یہ مرید آج یہ غلام آج یہ فقیر ان کے قدموں میں آیا ہے اے رب کریم تجھے غوث پاک کے بازار پر برف ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے اے رب کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما ہمارے کبیرا گناہ بھی معاف فرما ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما اللہ آج کی رات کی برکت سے ہماری ساری خطائیں درگزر فرما دے ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفیرت فرما اے اللہ پیارے آکا کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے پہیزگار بنا دے آج نیت کی ہے مولا بدلنے کی پیرانے پیر کے دربار میں آئے ہیں تجھے ان کا واسطہ ہمیں حقیقی بانوں میں نیک بنا دے واسف پاک کے نوافل کا واسطہ ہمیں ساری نماز با تقمیر اولہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم غوث پاک کی عبادتوں ریاضتوں کا واسطہ ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے سنا ہو بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے اے اللہ فلموں سے ہماری جان چھڑا دے ڈراموں سے ہماری جان چھڑا دے قیبتوں سے ہماری جان چھڑا دے چھوٹ بولنے سے ہماری جان چھڑا دے اے اللہ ہم سب کو حرام روزی سے بچا فقط رسق کے حلال عطا فرما اور سب کے رسق حلال میں برکت بھی عطا فرما اتنا عطا فرما کہ ہر سال تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در اور غوث پاک کے در کی حاضری نصیب ہوتی رہے اتنی عظیم بارگاہ میں آئے ہیں مقدس سرزمین پر آئے ہیں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور سال اولاد دے دے اولاد والوں کی اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سخ نہیں فرما ہماری اولادوں کو ہماری مقفرت کا ذریعہ بنا اے رب کریم اے رب کریم جس کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں حوصف پاک کا واسطہ سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقہ نے اولیا بغداد محلہ کی سرزمین پر آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں اے اللہ ان تمام آشقا نے کی حفاظت فرما سب کو خیر و حافیت کے ساتھ گھر پہنچنا نسیب فرما اللہ مزار مقدس کی خدمت کرنے والے جتنے خادمین یہاں کے محتم ہیں اللہ سب پر اپنی خاص نگاہ عنایت فرما تمام علماء اور مشائق کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما بالخصوص ہمارے تیر و مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم فرما امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کے لگائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما اور ہم سب کو بھی اپنے اپنے شہروں اپنے علاقوں اپنے ملکوں میں جا کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما غوث پاک کے در سے جذبہ عطا فرما مسلمانوں کی اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسے سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا اے رب کریم اے رب کریم یہاں بھی ہماری خیر فرما وہاں بھی ہماری خیر فرما اللہ مربی اثر ولا تو وطم علیہ بالخیر یا فتح وبی کا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اکبا منہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھو مجھو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا برکت ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ سولاتا دائمتا بدباب ملک اللہ جب دم باب سی ہو یا اللہ سامنے ہو رسول اللہ اور لب ہو لائی لاؤ سپان ستی نی سپو کا ستیل سوانی فقلت لقمرتي نحديث عالي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسما قالنا إنني في بحري حم مغرق خذ يدي سهل لنا بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الإله خذ بيدي ما اجزی سوا کا مستندی یا حبیب الہی ہی خود بھی ما لأجزي سباك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لأجزي سباك مستندي بسم الله الرحمن الرحيم فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل فساهل يا إلهي كل سعبٍ بےرمتی سید ابرار بسم جسم اللہ الرحمن الرحیم یا صدی یا عمر یا عثمان یا حیدر دفعر کن خیرور یا شبی یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع کن خیر یا شبی بسم اللہ الرحمن الرحيم یا حضرت سلطان سید شاہ عبدل جیلانی شعد للہ مدد یا حضرت سلطان شاہ عبدل جیلانی مدد یا حضرت سلطان سید شاہ عبدل کا در جی سید ہل بداد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدل کا در جی سید ہل بداد بسم اللہ رحمٰن رحیم ماہم محتاج تو حاجت رواں المدد یا وزم سیدا ماہمہ محتاج تو حاجت المدد یا غوث سے سیدا سیدہ مامہ محتاج تو حاجت روا المدد یاغو سے اعظم سید محتاج تو حاجت روا المدد یابو سے اعظم سید بسم اللہ الرحمن الرحيم مشکلات بے عدد دار ماں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 دستگی امداد, امداد امداد کن از بندے ہماد گر دینوں دنیا شاد یا غوث اعظم دستگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت غوث سا گسنا بھی اللہ تعالی یا حضرت غوث سنا بھی از نل تعالی یا حضرت غوث سا ازم اللہ تالا یا رحمٰن الرحیم خوشی یدی یا شاہ جی یدی شعل خوشی یدی آ شاہ جیلا خوشی یدی شعلہ بسم اللہ الرحمن الرحيم تو پھیلے حضرت دستگی دشمن ہو زیر تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہو وے زیر تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہو وے زیر تو پہلے حضرت دستگیر, حضرت دستگیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا سين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على فراط مستقيم فقان الحب كاساءة الوسال فقلت لخبرتي نحب تعالي سعت ومشت لنحب في كؤوس فهمت بسكرتي بين المبالي فقلت لسائر الأقطاب لم بحالي ودخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساك القوم بالغافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالق فان الحب كاسات الوصال فقلت لقمرتي نحبي تعال فان الحب كاسات الوصال فقلت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادرمہ وبارک وسلم رب کریم ہم سب کا ختم قادریہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس میں جو وظاہد پڑھے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما جو التجائے کی ان التجاؤں کو قبول فرما ختم قادریہ کی برکت عطا فرما دور دور سے غوث پاک کے غلام فقیر آئے ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے یہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹا میرے مالکہ جو جس پریشانی میں آیا ہے اس کی پریشانی دور فرما جو مراد لے کر آیا ہے مراد پوری فرما اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما ہمارا آنا قبول فرما ہم سب کی مغفرت فرما اور اے رب کریم اے رب کریم بیر اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما تمام علماء اور مشائق اہل سنت ہمارے تیر مرشد اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما اللہ رب یسر ولا تعسر تعلیٰ خير خلقی محمد اجمائن رحمتی تیرا کیا چون کے سرو سے بس ملا تیرا کرولا کیا کوئی جانے کیسا تیرا کرولا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا کرولا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا, تیرا؟, تیرا؟ اولیا ملتے گی گے آگے ہوگے کلوا تیرا ری پیر میرے شاہے جی روشن ضمیر میرے شاہے جیلاری پیر میرے شاہے جی لے روشن زمیر میرے شاہے جیلاری تیرا بٹے مجھے میٹ مجھے اسلامی بھائیوں گیارہویں شب کو گیارہ کھجوروں پر غوث پاک کے گیارہ نام پڑھنے ہوتے ہیں یہ کئی بار وطن میں کیا تھا اللہ نے وہ دن دکھایا کہ غوث پاک کے دربار میں ہی گیارہ کھجوروں کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنے کی سعادت ملی وظیفہ کیا ہے آئیے مدری چل کے اسکرین پر آپ کو بتاتے ہیں اب اللہ کے گیارہ بار رشی پڑنا ہے اور گیارہ بار جو گیارہ نام ہے نا یہ ایک ایک بار لینے محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد محی الدین خواجہ محی الدین مخدوم <سلام> محی الدین ولی محیح الدین بادشاہ محی الدین مولانا محی الدین خلیل محی الدین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ علام اچھا یہ یاد رہے جیسے آپ نے پہلے شریف دروشری گیارہ ہوا اب جیسے نے درو شریف شروع کر دیا بعد ہے وہ یہ گیارہ نام لینے پھر در شریف اور پھر دم کر دینے اب اس سارے عمل کے دوران کوئی کلام نہیں کرنا جو آپ نے گیارہ کجیروں پر دم فرمایا دوسرے پاک پڑھ کے اور نام لے کر تو اس کا کیا فائدہ اس کے کھانے سے کیا فائدہ ہے دیکھیے میں نے درد پاک پڑھا ہے اور نام جو ہے وہ کوئی اور نام نہیں لیے عالم کے نام لیے چونکہ یہ بزرگ دین سے منقول ہے لے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے جو ہے وہ سارا سال مصیبتوں سے حفاظت رہے گی اور یہ گیارہویں شب ہی کھانا ہے یہ گیارہ کھجورے ایک ساتھ کھا لینی گیارہویں شب ہی اب ایک ساتھ مرادی گیارہویں یعنی شب میں یہ پوری کر لینی ہے یعنی گیارہویں شب کے دن بھی یہ کھا سکتے ہیں صرف گیارہویں شب کے شب میں مقصد کھانا ہے گیارہویں جی شب کا دن نہیں ہوتا گیارہویں شب اور گیارہواں دن یعنی جو گیارہویں کی رات ہوگی نا فجر سے پہلے پہلے جس سے دسویں ربیع کو جو غروب آفتاب ہوا دا. اب یہ گیارہویں شب شروع ہو گئی اب یہ 11 ربیع ثانی شروع ہو گئی اب یہ گیارہویں شبد وہ تلو صوبے شادی رہے گی دسویں کے غروب آفتاب سے لے کر گیارہویں کی طلوع فجر تک یہ کھا لینی ہے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین غوث پاک رضی اللہ عنہ کے روزے کی کیا شان ہے پہلے ذرا آپ دعوت اسلامی کے مدری مرکز میں جو گمبد موجود ہے اسے ذرا دیکھیے آپ کو اسکرین پر وہ دکھایا جا رہا ہوگا اب دعوت اسلامی والوں کے ہاتھ میں ایک بڑا پیارا پرچم ہوتا ہے تین رنگوں والا ذرا وہ بھی دیکھیے اب اس میں جو بلو رنگ کی ڈیزائن ہے جو گمبد پر بھی اور پرچم کی اس کی اصل نسبت کس طرف ہے آج بات ذرا سمجھنا اور آسان ہو جائے گا جی ہاں یہ نور برساتہ گنبد جو ہے پیرانے پیر پیر دستگیر سیدی غوث آزم رضی اللہ کا ہے اور اسی نسبت سے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کے گنبد میں بھی یہ غوثیہ رنگ موجود ہے پرچم میں بھی یہ غوثیہ رنگ موجود ہے گرین تو آپ جانتے ہیں کہ گمبد خزرہ کی بنا پر ہے اور جو سفید رنگ میں کالا پٹا ہے یہ ہمارے سروں کے تاج امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا جو بریلی شریف مزار ہے اس کی نسبت ہے تو یہ تین نسبتوں کی برکت سے یہ ہمارا پرچم اور گنبد بنا کیا خوبصورت منظر ہے اللہ کریم تربت غوث اعظم پر اپنی کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہم میں ہمیں بھی ان کے فریز و برکات سے مالا مال فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم